کے بیچ اللہ رب العزت نے محبت اور رحمت رحم کے جذبہ جذبات قومی اور اس میں نشانیاں ہیں ایسے قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہو یا غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اگلی اتوا مین آیا ہی خلق وار وقت ہو السنت کم و اور اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ من خلق سماوات و کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا واختلاف والسنتکم اور تماری زبانوں کا اختلاف یعنی تماری زبانوں کا مختلف ہونا جی والوانکم اور تماری رنگوں کا مختلف ہونا ان فی ذالک آیات ل ل ان فی ذالک آیات للعالمین و اسم نشانیہ جہانوالوں کے لئے ورقل ومن آیاتهی منامکم باللیل والنہار اور اسی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ منام تمہارا دن اور رات میں سے کچھ حصے میں سونا ہے وقت غاہم اور اسی دن اور رب العزت کے فضل, فضل کو تلاش کرنا ان نفیز اور اس میں نشانیاں ہیں ایسے قوم کے لیے جو غور سے سننے والی ہو امن آیات ہی برق خوف و اور اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ جی امین آیاتی ہی یوریکم البرقہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ یوریکم البرقہ تمہیں دکھاتا ہے وہ البرقہ بجلی چمک خوف جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے وَيُنزل من اور اتارتا ہے اسمان سے پانی دل کو بارش کو زباد ہوتے ہا اور اس پانی اور اس بادل سے زندہ کر باد کرتا ہے اور قابل کاشت بناتا ہے زمین کو باد امو یا اس کے بنجر بن جانے کے بعد ان نفیز یا کلون اور اس میں نشانی ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہوتی ہی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی انتقوت سما اول اردو کے آسمان اور زمین آج تک قائم ہیں صرف اسی کے امر اور اسی کے حکم کے ساتھ ثم میں اضافہ پھر جب اللہ رب یہ پکار دیں گے داعۃ ایک پکار من الارض زمین میں سے من الارض اذا انتم تخرجون جب تم زمین سے فورن نکل کر आओगे ولہو من في السماوات والارض اور اللہ رب العزت ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے کل لہو خاتم ساری کی ساری چیزیں اسی اللہ رب العزت کی ذات کے تابع ہیں وہ اللہ جو ابتدا خلق ثم يعيد وہ ہی ہے جو پیدا کرتی ہے تم اور دوبارہ بھی پیدا کرے گی علی اور اللہ رب العزت پر یعنی اس ذات پر دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے اسی کی اور اس کی اعلی شان ہے یعنی اس اللہ کی اعلی شان ہے اس رب کی اعلی شان ہے بہت بڑی شان ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ عزیز الفکیم اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے جی کچھ سمجھ آ رہی کہ نہیں اچھا مجھے بتا دیں کہ شکایت پہ کلاس ہونی ہے کہ نہیں شکایت پہ کلاس ہوگی یا کہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک دیکھیے یہ شروع سے آج کے شبد کو وامن آیا تی ان خلقکم من ترابن ثم اذا انتم بشرن تنتشرون صورت الروم کے شروع سے لے کر جہاں تک ہم نے سبق پڑا ہے میں شروع میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ اور جتنے بھی کفار ہیں سب کو مخاطر کرتے ہوئے پہلے تو ان کو یہ بات سمجھائی اور ایک جو بشارت تھی اور خوشخبری تھی الوکی خبر دی کہ ایسا ہو کر رہے گا پہلے تو ان کو چیلنج کیا پھر وہاں پر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اسلام کی فتح ہوئی زبانی طور پر بھی اور عملی اس کے بعد چونکہ یہ لوگ آخرت کے منکر تھے اس پر کئی سارے دلائل اللہ رب العزت نے ذکر کیے کچھ تو عقلی بھی ذکر کیے پھر اس کے بعد نقلی بھی ذکر کیے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا پہلے والے رکوع میں کہ اللہ تمجا اور پھر آگے یہ آیات اللہ رب العزت کی قدرت پر دال ہیں اور اللہ رب العزت کی وحدانیت, کے وحدانیت کا اقرار بالکل واضح ہے کہ اگر ایک انسان عاقل ہو اور عقل رکھتا ہو تو اگر وہ ان آیات کو اور ان چیزوں کے اندر غور کرے چیزوں کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے اگر وہ ان ہی چیزوں کے اندر غور کرے تو اس کو خود بخود ہی سمجھے گا کہ واقعی ایسی ایک ذات ہے کہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اور وہ ایسے ویسے کوئی نہیں وہ ایسی یکتا ذات ہے کہ جو اپنی ربوبیت میں کسی کی شریک نہیں ہے اور اس کی ربوبیت کے ساتھ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے وہ واحد اور ذات ہوگی جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اور وہ کیسے پہلی ہی آیت کے اندر کیا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اصل مٹی ہے لیکن تم اشرف المخلوقات کے لاتے ہو اور کائنات کے تم سردار بنے پھرتے ہو اور تم تمام کائنات جتنی بھی مخلوق ہیں سب کا سردار تمہیں بنا دیا ہے حالانکہ تم بنے کس سے ہو مٹی سے بنے ہو پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ بتایا جہاں پر ایک ایک انسان ایک ہی ایک ہی چیز سے بنتے ہیں لیکن دو انسان وہاں سے نکلتے ہیں ایک کو عورت کہا جاتا ہے ایک کو مرد کہا جاتا ہے حالانکہ ایک ہی خوراک ہے ایک ہی لطف ہے لیکن اللہ رب الم الگ الگ جنس پیدا فرما کر بتا رہے ہیں کہ ضرور آپ لوگوں کو اس میں غور کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ قدرت اس میں شامل ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی سب کچھ ایک ہے لیکن یہ ایسا تغیر اور تبدل کیوں ہے اسی طرح آیات میں فرمایا کہ آ, زمین اور آسمان کو پیدا کو, کوئی تو پیدا کرنے والا ہوگا ورنہ اتنا دور اور اتنی بلندیوں پر اور اتنا پھیلا ہوا آسمان اور اتنی پھیلی ہوئی زمین دلوان کبھی اوپر کبھی نیچے نہ کوئی پتھر گرا نہ کچھ جو جہاں ہے وہ ویسے کا ویسے ویسے کی ویسے کی زمین بچی ہوئی ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدل ابھی تک نہ آیا ہے نہ انشاءاللہ آئے گا ہاں جب اللہ چاہیں گے جہاں چاہیں گے وہ آئے گا وہ ضرور آئے گا لیکن اسی نحج پہ چل رہی ہے جس جی طرح تمہاری زبان کون سی زبان بول رہا ہے کوئی کون سی زبان بول رہا ہے تمہارے لہجوں کے اختلاف ہے تمہارے رنگوں کے اختلاف ہے ایک ہی ماں ہوتی ہے ایک ہی باپ ہوتا ہے لیکن اس کے ایک ہی بیٹا ہوتا ہے اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے دوسرا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے یہی تمہارے رنگوں کا بھی اختلاف ہے یہ کیا ہے یہ صرف اس ایک قدرت والے کی کرشمہ ہے اور لہٰذا تمہیں اس ان ساری باتوں سے ان سارے دلائل سے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے جی ان ساری باتوں سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ منا وار تمہارے لیے اس, نش... اس کی نشانیوں میں سے باللیل مکمب اللہ اور دن میں تمہارا سونا اور, من فضلی اور اسی رات ایک دن کے اندر تمہارا اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنا یعنی رزر کی تلاش ان نفیز آیت, اگلی آیت البرقہ کہ اللہ رب العزت تمہیں بجلی دکھاتے ہیں جو آسمانی بجلی ہوتی ہے وہ دکھاتے ہیں ایک تو جب وہ نظر آتی ہے ایک تو خوف ہوتا ہے اور اس, در... اس کے گرنے کا امید پیدا ہوتی ہے کہ اس سے رحمت والی بارش آئے گی بارش سے مردہ زمین زندہ ہوگی اگلی آیتوی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی کہ آج تک آسمان اور زمین قائم ہیں نہ وہ ہلے ہیں نہ وہ گرے ہیں نہ کچھ ہوا ہے نہ ان میں حکوم حقوق... حقوق... حقوق... حقوق... کا یہ سب کچھ ایسے کہ ایسا ہی ہے لیکن جب اچانک اللہ رب العزت کایت کے اندر جو پوری تمام رکوع کا احاطہ کرے گی وہ آگے آ رہی ہے خیر یہ جو آیات ہیں ان آیات کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر ایک انسان عادل ہو وہ ضدی نہ ہو بینادی نہ ہو اگر وہ صرف اور صرف عادل سے اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر وہ یہ بات سوچے کہ یہ سب کچھ آخر پیدا ہوا ہے انسانوں کی پیدائش ایک عجیب طریقے سے ہے مٹی سے وہ پیدا ہوئے ہیں پھر اللہ رب العزت نے اجناس کو پیدا, کو پیدا کیا ہے عورت کو پیدا کیا ہے پھر ان کاپس کا جو ایک تعلق ہے پھر آگے سے ان کی جو نسل کا ایک تعلق ہے پھر اس کے علاوہ جو انسانوں کے مختلف قبائل ہیں پھر ان کی مختلف ہیں پھر سہن کے جو طریقے ہیں یہ ساری کے ساتھ اتنی چیزیں ہیں، ایک انسان اگر بیٹھ کر یہ سوچے گا تو ضرور اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جو اس کو پیدا کیا اور وہی اس کا مالک ہے دیکھیے ترتیب بار آیات کے اندر جہاں جہاں جو, جو جس چیز،, چیز کا تذکرہ ہے ان ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ ترجمہ میں دیکھیے پہلی آیا ہی انخلا کم منترابن اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ کہ ان کم یہ کہ تمہیں پیدا کیا من تراب مٹی سے ثم اذا انتم بشر پھر دیکھتے ہی دیکھتے تم انسان بن کر زمین میں پھیل گئے ثم اذا انتم تم بشرم کا مانا بشر انسان ہے تن تشرون انتشرا انتشرہ ہوتا ہے پھیلنا تو سم اذا انتم بشرم پھر دیکھتے ہی دیکھتے تم یا پھر اچانک تم یا پھر کچھ عرصے کے بعد تم سارے کے سارے معنی کیے جا سکتے ہیں پھر کیا معنی میں آتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے یا اس کے بعد اس کے بعد بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد تم انسان بن کر زمین میں پھیل گئے ٹھیک ہے ان خلقکم من انحلق اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے تم میدان تم بشرم تم تشروم پھر تم این بن کر زمین میں پھیل گئے تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری اصلیت کیا ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اصل انسانوں کا منبع اور بنیاد حضرت آدم علیہ السلات وسلام ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور جب وہ مٹی سے پیدا ہوئے جو دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے تو جو اصل اور اصول کہلاتا ہے وہی علاقہ کا بھی وہی تعلق فرو کا بھی ہوتا ہے تو جب حضرت انسانوں کے اصل اور اصول ہیں وہ جو پیدا ہوئے تو ایسے ہی جو باقیہ انسان ہیں جو فرو ہیں ان کے تو وہ بھی ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو اصل کے وہ بھی مٹی سے پیدا ہوئے ایک بات دوسری بات یہ کہ اللہ آ, اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے نطفے سے اور نطفہ جو جن چیزوں سے اور جن اجزاء سے حاصل ہوتا ہے ان میں سے اکثر اجزاء کا تعلق زمین کے ساتھ ضرور جڑا ہوتا ہے جتنی بھی خوراکیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اکثر کا تعلق زمین سے جڑا ہوا ہے گندم ہے وغیرہ ہے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مٹی سے ہی زمین سے ہی ان کا تعلق ہے تو اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تعلق یعنی جتنی بھی خوراک جن سے نطفہ بنتا ہے اور پھر نتخہ سے جا کر انسان بنتا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہے مٹی کے ساتھ ہے تو اس لیے اللہ رب العزت یہاں پر فرمایا کہ انسان کی اصلیت اور تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ کس سے مٹی سے پیدا کیا گیا. یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو بتایا کہ تم ایک ایسی چیز سے پیدا کی بالکل ہے لیکن تمہیں بنایا کیا ہے مخلوقات اور ہاتھ میں کائنات بنایا ہے لیکن تم پیدا مٹی سے ہوئے ہو یہی وجہ تو ہوئی کہ شیطان نے انکار کیا اللہ علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا کہ تمہیں مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا اور آگ کئی درجے بہتر ہیں اگر دیکھا جائے تو مشہور جو عناصر ہیں چار پانی ہے ہوا ہے آگ ہے یہ جو چار عناصر ہیں آگ پانی ہوا اور مٹی ان چاروں میں سے اگر آپ دیگر تینوں میں دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں حرکت آپ کو نظر آئے گی پانی ہے اس کے اندر حرکت ہے بہاو ہے اس میں آگ ہے اس میں شولہ ہے بڑھتی ہے ہوا ہے اس کا چلنا پھرنا ہے دائیں سے بائیں چلنا ہے بائیں سے دائیں چلنا ہے مشرق سے مغرب چلنا ہے شمال سے جنوب چلنا ہے مٹی ایک جگہ سے بالکل بے جان ہے اس کی کوئی حرکت نہیں ہے اللہ رب العزت نے انسان کو ان چار عناصر میں سے جو ایک عنسر جو ہے جو مٹی کا ہے اس سے پیدا کیا ہے اور بتایا ہے کہ تم ایک ایسی پیجہان چیز سے پیدا کر کے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تم اِس مخلوقوں کا سردار بنایا ہے کہ جی صرف اور صرف اس کی قدرت ہی ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں تو یہ انسان کو اس کی قدرت اپنی اللہ رب العزت اپنی قدرت یاد ہے اور اس کو اپنی اصلیت یاد دلائی ہے کہ تم اپنی اصلیت کو دیکھو اور رب العزت کی قدرت پر ایمان رکھو سمجھ میں آتی یہ والی بات کہ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت کو بتایا ہے وہ انسان کی اصلیت کو بتایا ہے کہ انسان کہ انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے آپ کو دو باتیں بتا دی ایک تو ایک حضرت عدم عام جو انسانوں کے اصل اور اصول ہیں بشر کے وہ مٹی سے پیدا ہوئے تو فروقہ حکم بھی وہی ہوگا دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا نقصے سے ان نقفت جن اجزاء سے حاصل ہوتا ہے ان اجزاء کا زیادہ سے زیادہ تعلق زمین سے ہے لہذا انسان کی بناوٹ بھی گویا زمین سے ہی ہوئی دوسری آیت غمن آیات ہی یہ اللہ رب العزت کی دوسری آیت قدرت ہے جو اللہ رب العزت کی قدرت پر دال ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان ہی کی جنس میں سے اللہ رب العزت نے بیویاں پیدا کی اور عورتیں پیدا کی دیکھیں ایک انسان ہے ایک ہی ماں ہے وہی جگہ ہے جہاں سے انسانوں کی پیدائش عمل میں آتی ہے لیکن اللہ رب العزت وہیں سے ایک اور جنس کو پیدا کرتے ہیں اور وہیں سے ہی ایک اور جنس کو پیدا کرتے ہیں جن دونوں کے درمیان میں ازا جوارح صورت سیرت عادات اخلاق تمام میں اختلاف پایا جاتا ہے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں ازاء و جوارح مختلف صورت و سیرت مختلف عادات و اخلاق مختلف سارے کا سارے حالانکہ وہی ایک چیز ہے وہی ایک ماں ہوتی ہے وہی ایک ماں سے پیدا ہوتے ہیں وہی ایک باپ کا نتفعہ ہوتا ہے لیکن دو بالکل الگ الگ جن سے اللہ رب العزت نے اس سے پیدا کیا ہے اور پھر کیا اس کا مقصد کیا ہے پھر آگے ایک نکاح کی صورت پیدا آتی ہے اور پھر دو اپس میں ایک دو لوگوں کا تعلق بنتا ہے جن میں سے ایک کو بیوی کہا جاتا ہے اور ایک کو شوہر کہا جاتا ہے یہ ایک اللہ رب العزت نے تعلق بنایا ہے اور یہ ایک بہت ہی عجیب تعلق ہے اس کے متعلق اللہ رب الخط فرماتے ہیں اور مقصد بھی بتایا کہ یہ جو ہے یعنی اللہ رب العزت عزت نے جو مرد عورت کا نظام رکھا ہے اور ان کے درمیان میں جو یہ تعلق رکھا ہے میاں والا اس کا مقصد کیا ہے صرف اور صرف مقصد ہے طلبی سکون کا حصول یاد رکھیے کہ صرف اور صرف کلبی سکون سکون کا حصول ہے الہیا تو گویا مرد کی جتنی بھی ضروریات عورت سے متعلق ہیں ان سب میں اگر غور کیا جائے تو سب کا حاصل یہ نکلتا ہے قلب کی راحت اور سکون بس اگر ایسے گھر موجود ہیں جہاں پر اس دو تعلق تو پایا جاتا ہے لیکن وہاں پر اگر سکون نہیں ہے تو محض نام کا تعلق ہے اس دواجی لیکن وہاں ہی جو اللہ رب لذت نے بتایا ہے اس کا مقصد شادی کا اور جو اس تعلق کا وہ نہیں ہے ویسے تو کہا جائے کہا جائے گا کہ ایسا ہے لیکن ضرور میاں بیوی بی ہوں گے وہ کہلائیں گے لیکن اگر قلبی سکون نہیں ہے تو وہ نام کا ازدواجی تعلق ہے وہ حقیقت میں ازدواجی تعلق نہیں ہے اس کی ایک شروع اگر آپ دیکھ لیں اس کا مقصد یہ تسکن کب ہوگا تب ہوگا کہ جب شریعت کے عین مطابق شریعت کے قانون کے مطابق کہ جب ایک مرد ایک عورت سے اسلامی طریقہ کار کے مطابق نکاح کرے گا اس کے بعد جو ان دونوں بیچ اپس میں تعلق بنے گا اس سے سکون حاصل ہوگا اس کے علاوہ نہیں اگر آپ دیگر ممالک کی طرف دیکھیں یا کہیں پر بھی ایسا دیکھیں جو ناجائز تعلقات سے اکٹھے رہ رہے ہوں گے جو نکاحی شہری کے طریقہ کار کے مطابق اکٹھے رہیں ضرور شہابت تو پوری ہوگی ان کی جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہوں گے لیکن اگر غور کریں گے اور ان کی جانچ پڑتال کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ سکون ان کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا بے چینی اور استرار ہی ہوگا آپ اپنے ارد و گرد معاشرے لیں اگر نکا کی صورت نہیں ہے اور ایسے ہی ہے تو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا بے چینی ہوگی استرار ہوگا کبھی بھی سکون نہیں ہوگا سکون اگر ہے تو اس ایک رشتے میں ہے کہ جو شریعت میاں بیوی کا تعلق ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے اب کیسے ہوگا یہ سکون اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے یہ اسی وقت ممکن ہے اس کے لیے اللہ رب الحمد نے کوئی قانون نہیں بنایا کہ شوہر کے لیے لازم ہے شوہر پر فرض ہے وہ بیوی سے محبت کرے یا بیوی پر فرض اور لازم ہے اور فرض ہے کہ وہ شوہر شوہر سے محبت کرے یہ ایسا کرے یا ویسا کرے کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا یہ بلی بات اور کوئی عدالتی نظام بھی نہیں ہے کہ عدالت کے اندر مارا پیٹا جائے گا کہ بھائی یہ شوہر اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا یا بیوی اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی یہ طلبی تعلق ہے اللہ ربرض نے جبلت کے اندر بھر دیا ہے اور یہ محبت اور مودت کا لفظ یہاں پر لایا ہے مودد اس کا مطلب ہوتا ہے محبت چاہت تو یہ صرف اور صرف محبت اور چاہت کا رشتہ ہے یہ صرف اور صرف اس کا تعلق دل سے ہے جی یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے بیچ خاص خاص تعلقات پہ رکھا ہے جیسے ایک ماں اور اس کی اولاد کے درمیان یعنی والدین اور اس کے اولاد کے درمیان میں ایک جو رشتہ ہوتا ہے اور والدین کے درمیان میں جو ایک رشتہ ہوتا ہے اسی طرح میاں اور بیوی بی کا ایک جو رشتہ ہوتا ہے ان کے درمیان اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر ایسی ایک محبت رکھی ہے کہ انسان قلت اور فطرت ہی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہاں پر محبت ہی محبت ہے کیوں اگر اولاد کے اندر کوئی نقصان ہو یا کچھ برائی ہو تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں اگر ان کو کوئی نقصان پہنچے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں اور اگر ان کو خوش دیکھیں تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں ایسے ہی حال نہ فرما بردار اولاد کا ہے اگر ماں باپ کو دیکھیں گے کہ ماں باپ پریشان ہیں تو پریشانی میں پریشان ہو جائیں گے اور اگر وہ خوش ہیں تو ان کی خوشی میں اولاد بھی خوش ہوتی ہے تو یہی تعلق میاں بیوی کا ہے اگر شوہر خوش ہے تو بیوی خوش ہے بیوی خوش ہے تو شوہر خوش ہے اگر جہاں جہاں کے تعلقات ہیں سمجھیے یہی رشتہ بالکل آئین شریعت کے مطابق ہے جہاں ایسا نہیں ہے تو غلطیاں ہیں کوتہیاں ہیں انہیں پورا کیا جائے یہ تب ممکن ہے یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ایک حقوق کا خیال رکھا جائے شور جو بھی شور ہے وہ یہ سوچے کہ مجھ پر کیا حقوق ہے میری کے جو بھی وہ یہ سوچے کہ میرے اوپر میرے حقوق کے میں ان کو پورا کرنا ہے جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے اسی وقت جا کر یہ رشتے ممکن ہوں گے اسی وقت جا کر یہ محبت اور رحمت والا تعلق قائم ہوگا کیوں اس کے لیے اللہ ربید نے کوئی اصول اور کوئی قانون نہیں بتایا صرف اور صرف یہ کہا اطاط اللہ تم اللہ سے ڈرو وق اور تم اللہ کے بزت کا خوف کرو اس معاملے کے اندر اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جن آیات کا انتخاب کیا ہے نکاح کے خطر کے لیے ان آیات کے اندر اگر غور کریں گے تو وہاں پر بھی الفاظ آپ کو ملیں گے اتقو اور اک کہ تم ڈرو اللہ سے صورت النساء کی شروع آیات دیکھ لیں یا الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس اے لوگوں تم ڈرو کس سے ڈرو اللہ سے ڈرو کس معاملے میں آگے جو آگے تذکرہ کے اندر تو یہی بات ہے کہ اس رشتے کے اندر اللہ رب العزت کا خوف کرنا ہے اور ایک دوسرے کا حقوق کے خیال رکھنا ہے تب یہ جا کر رشتے قائم ہوں گے اور تب یہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے آیات کا کہ لیے تسکن ولیحا تو میں سکون حاصل ہوگا یہ تب ہی ممکن ہے اور من آیات ہی لکم من اللہ رب العجت کی قدرت کی نشانے کے پیدا کیا تم کو من ان ان پیدا کیا تمہارے لیے من تمہارے ہی نفسوں میں سے یا تم ہی میں سے ازواجن ازوا تاکہ تم جن حاصل کرو ان سے وجالہ بین قم مبتن و رحمہ رکھا تم دونوں کے بیچ میں یعنی میاں بیوی کے بیچ تو تم دونوں کے بیچ وجالہ بینکم تمہارے بیچ رکھا کیا مبتن و رحم محبت اور رحمت کے جذبات کو رکھا تمہارے درمیان محبت موت کا معنی ہے محبت رحمت رحمت رحمتہ دو لفظ استعمال ہوئے ایک موت کا اور ایک رحمت کا مفسرین نے یہاں پر تقریباً اکثر مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ جو مبت کے لفظے یہ باہمی محبت کا حفت کے لیے ہے اس وقت ہوتا ہے کہ شبقہ, جوانی ایک دوسرے کے اندر ان کے بیچ میں چاہت ہوتی ہے اور جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو یہ جو چاہت اور یہ تھوڑی سی جب کمزور پڑ جاتی ہے یعنی کمزور نہیں پڑتی لیکن جو یعنی جوانی نہیں ہوتی اور ان کے درمیان میں جو تعلق جوانی کے اندر ہوتا ہے بیوی بی کا اور جو محبت وہ اس طرح کی نہیں رہتی وہ آگے ایک اور رشتے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ایک اور طریقے میں تبدیل ہوتی ہے رحمت ایک دوسرے پر رحم و کرم آتا ہے اور وہ یہ آتا ہے بڑھاپے میں مبت کا تعلق جوانی سے رحمت کا تعلق بڑھاپے से اکثر مفت سرین نے یہی بیان ترجمہ بھی محبت رحمت رحم صحیح ہے اور رحمت ہی ہے ان نفیز ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور فکر کرے یہاں پر یہ ہے کہ آیات جمع لائے ہیں حالانکہ اگر آ... سوچا جائے تو تو پیچھے ایک ہی بات بیان کی ہے کہ بھائی آ... اللہ رب العظ نے تمہارے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ آ... اور تمہارے درمیان میں محبت اور رحمت کے جذبات کو رکھا تو یہ آیات جمع لائے ہیں تو ایسی کوئی سی چیزیں پیچھے نہیں تو ذکر کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک بات نہیں ہے بلکہ یہ ایسا رشتہ ہے کہ اس کے کئی سارے پہلو ہیں اور مختلف پہلو ہیں جو ان دونوں کا آپس میں بیج کا رشتہ ہے اور پھر اس پر جو ثمراط مرتب ہونے ہیں دینی اور دنیا تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی پہلو ہے شامل ہیں اس لیے جمع کا سیوا آئے ہیں اور لایات کا ہے قومی یا تفر قرون اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ومن خلقات وختلاف اللہ علم اللہ رب الزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے کیا ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنا ہے وختلاف و السنت کم تمہاری زبانوں کا اختلاف ہے ولوان کا اختلاف ہے اور اس میں دانش مندوں کے لیے عقل والوں کے لیے جہاں والوں کے لیے دیکھیے خلق وسماوت وسمان و زمین کا پیدا کرنا نشانی ہے ایسا کوئی چیز پیدا نہیں کر سکا کوئی آج تک چھوٹے سے چھوٹا ایک کمرہ بغیر پلروں کے اور بغیر ستونوں کے کھڑا نہیں کر سکتا اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا ہے نہ کوئی پلر ہے نہ کوئی ستون ہے نہ کچھ ہے،, ہے کہیں بھی کچھ بھی نہیں نظر آیا آج تک نہ اس میں کہیں دراڑ پڑی ہے نہ کچھ نہ کچھ ہے یہ اسی کی نشانی ہے اور اسی کی مخلوق کردہ چیز ہے زمین ہے وہ پانی کے اوپر کائم ہے کوئی پتھر کو پانی کی سطح پر رکھ کر لیکن اللہ رب العزت نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور اس طرح کی سخت مٹی کو پانی کے اوپر کھڑا کر, کر ہے یہ جی صرف اور صرف اسی کی قدرت ہے زبانوں کے اختلاف ہے کوئی انگریزی بول رہا ہے کوئی عربی بول رہا ہے کوئی, بول رہا ہے کوئی اردو بول رہا ہے کوئی پشتو بول رہا ہے اور پھر اس کے اندر لغات میں بھی کئی سری اختلاف ہیں ایک ہی اردو زبان ہے اردو زبان میں تو عموماً تھوڑا بہت بحرال ضرور فرق آئے گا اگر آپ دیکھ لیں گے کہ راول پنڈی اسلام آباد لاہور میں جو اردو بولی جائے گی پھر کراچی کے اندر تو برحال اس میں بھی کافی سارے اختلاف ہے دیگر زبانوں کے اندر بہت زیادہ اختلاف مثلاً پشتو زبان ہے اگر آپ کہیں ایک پشاور کہیں گے اور ایک بیٹا کا لیں گے تو وہ ایک دوسرے کی بولی بھی نہیں سمجھیں گے حالانکہ بولیں گے دونوں ہی پشتو لیکن وہ ایک دوسرے کی نہیں سمجھ سکیں گے ٹھیک ہے تو اس میں لغات کے اندر بھی کئی سارا اختلاف ہے اور پھر ایک ہے لہجوں کا اختلاف اسی کے اندر اختلاف وسلم کے اندر ایک ہے لغات کے اختلاف ایک تو یعنی زبانوں کے اختلاف آ مختلف زبانیں ہیں عربی ہے انگریزی ہے پشتو ہے دیگر زبانیں جتنی بھی ہیں ایک ہے زبان کے اندر اختلاف کیا ایک اور نوعیت کے خود ہی لغات کے اندر اختلاف خود ہی ایک ایک زبان کے اندر اختلاف ہونا کہ ایک علاقے میں وہی زبان بولی جاتی ہے لیکن اس کی بولی تھوڑی سی دوسرے علاقے کی بولی سے مختلف ہے اور ایک ہے لہجوں کے خطلاف اللہ رب العزت نے لہجوں کے اختلاف کیا وہ کیا کہ ایک مرد جب بولتا ہے تو اس کی آواز پہچانی جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد کی آواز ہے اگر ایک بات کرتی ہے تو معلوم چلتا ہے کہ یہ ایک عورت کی آواز ہے اور اگر ایک بچہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بچے کی آواز ہے. یہ لہجوں کے اختلاف ہے لہجوں کے اختلاف بھی مراد دیا جا سکتا ہے اختلاف کو السنت کم میں یہ ساری چیزیں داخل داخلے تمہارے رنگوں کے اختلاف کسی کو ایک ہی ماں ہے کسی کو کالا ایک ہی بیت, ایک بیٹے کو کالا بنا دیا اس کو رنگ کالا ہے دوسرا بیٹا ہے اس کا رنگ سفید ہے وغیرہ اور اس طرح کئی ساری اقوام ہیں اور ان, اور ان اقواموں کے اندر پوری پوری قومیں بالکل سیاہ فام ہیں اور کوئی بالکل ابیز ہیں اور کوئی نارمل ہیں نہ ابیز ہے نہ رہے اور کوئی افراق کہیں کہ بالکل سیاہ فارم ہیں اور کوئی بالکل قید ہیں اور گورے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں یہ تمہارے رنگوں کے اختلاف ہے یہ سارے کا سارا قدرت ان نفیدال تو یہ اس میں نشانیاں ہیں عالم وان کے لیے جہاں والوں کے لیے جس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جہاں والوں کے لیے دنیا والوں کے لیے سنانیاں ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں وقت اور اسی کی نشانیوں میں صحیح ہے کہ پارا سونا ہے رات اور, دن میں. اور, دن اور رات میں اللہ رویت کے فضل کو تلاش کرنا ہے یہاں پر دیکھے منام بل کہ تمہارا دن اور رات میں سونا یہاں سونے کا تذکرہ رات اور دن دونوں کے ساتھ کیا ہے کہ رات کو بھی سونا دن کو بھی سونا اور اگر وقت گاہ حکم فضلی ہی ہے اس کا تعلق بھی دونوں کے ساتھ جوڑا ہے وقت گاہ حکم دن میں بھی اللہ ربیل کو تراش کرنا لیکن مفسرین نے کوئی دیگر سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ العزت نے جو دن کو پیدا کیا ہے وہ مہارا کیا ہے اور رات کو جو پیدا کیا ہے وہ سکون کے لیے وجہ ٹھیک ہے اور رات کو سکون کے لیے اور نیند کے لیے پیدا کیا ہے تو یہاں پر بھی کئی مفسترین نے تعویل کر کے یہی کہا کہ وقت کا تعلق صرف اور صرف رات سے لیکن کن ہے وہ ایسا ہی ہے کہ سونے کا تعلق بھی دونوں کے ساتھ اور ابتخاب کا تعلق بھی دونوں کے ساتھ ہے اگر آج کل ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بالکل سیم یہی ہے کئی سارے لوگ ہیں جو اصل تو یہی ہے کہ رات کو آرام کیا جائے اور دن کو معاش فکر معاش ہو ٹھیک ہے لیکن کئی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کو ڈیوٹیاں کرتے ہیں اور دن کو وہ سوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا سو جائے گا تو بالکل ایسے ہی ہے اندر کہ تم پیدا کیا تمہارے لیے اس کی نشانی میں سے یہ کہ تمہارا سونا ہے رات اور دن میں سے کچھ حصہ اور اسی طرح اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرنا ہے رات اور دن میں سے کچھ حصہ تو اصل مقصد میں نے بتا دیا کہ دیگر آیات سے جو واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے رزق کو تلاش کیا جائے فضل فضلات اللہ کا رزق ہے رزق کو معاش کو وہ حاصل کیا جائے وہ تلاش کیا جائے دن کے اندر اور رات کو سو... لیکن اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے کہ رات اور دن دونوں میں کچھ لوگ کام کریں اور کچھ لوگ ان میں آرام کریں تو ایسا بھی ہے اور یہاں پر آیت میں دونوں مرا دیں نین کا تعلق بھی دونوں کے ساتھ ہے بلیل و ان کے ساتھ اور ابتغاؤکو من فضلی اس کے فضل کو تلاش کے بھی تعلق دونوں کے ساتھ اِنَّ دار دَلِكَ الْآیَاتِ لِلَقُومِ يَسْمَعُونَ اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے انہیں خوالی ہو وَمِنْ آیَاتِهِ اور وہ میں نے آیا یوریکم القوف محتما اور اس کی نشانی میں سے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوفما جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے اور نازل کرتا ہے آسمان سے پانی کو اور بادل کو فیق یہ ہوتے اس کے سے اور دیکھیں آیت کے اندر یوریکم البرقہ بجلی تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا پہلی مرتبہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی کہ اللہ رب الزر جب بھی آسمانی بجلی جب بادل آتے ہیں تو آسمانی تو اس کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی یہی سمجھ آتی ہے ایک تو یہ ڈر بھی لگتا ہے ضرور ڈر لگتا ہے کہ کہیں گے نہ جائے اور ایک, ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ بارش برسے گی اور آج کل تو یہی کہیں گے کہ کیا ہوگا گرمی کم ہوگی جی تو بارش برسے گی تو یہ زمین جو مر چکی ہے اور بنجر ہو چکی ہے اللہ رب اس بارش کے ذریعے اللہ رب اللہ اس بارش کے ذریعے سے کیا کریں گے اس زمین کو آباد کریں گے تو یہ ہے کہ اللہ رب اللہ جو بجلی کو پیدا دکھاتے ہیں جو بجلی دکھاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے خوفن ایک تو کیا ہوتا ہے خوف اور او اور امید پیدا ہوتی ہے جسے سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے اگلی آئے دیکھا ہوں آیاتی عملی اور اس کی نشانیوں میں سے دیکھیں یہ کہ اسمان اور زمین آج تک قائم ہے نہیں تو زمین پھٹی ہے کہیں سے اور نہیں اسمان پھٹ کے گرا ہے تو اسی کی امر سے اور اسی کے حکم سے آج تک قائم ہیں لیکن یہ قائم ہیں ان کے لیے ایک مقرر وقت ہے جیسے ایک پہلے آیت ایک پہلے آہیت کے اندر گزرا تھا وہ اجل ٹھیک ہے اجلومہ ایک مقرر وقت تک ان کو پیدا کیا گیا ہے اور اس وقت کے بعد کیا ہوگا بلاوا آئے گا اور سبقت کا سارا جہاں گر پڑے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کا بلاوا آ جائے گا اور یہ انسان جو مرے پڑے ہوئے ہیں یہ فوراً اپنی قبروں سے اٹھ کڑے ہوں گے تو وہی اللہ رب فرما رہے ہیں من الارض اذا انتم تخرجون جب ایک بلاوا آئے گا اللہ رب العزت کا تم زمین سے نکل پڑو گے اور فوراً نکل کر اٹھ جاؤ گے ترجمہ دیکھیں دادا پھر جب اللہ رب العزت بلائیں گے ایک بلاوا یہ ایک پکار من الردے ادھر انتم تخرجون اس کا تعلق آگے ہو جائے گا تم زمین اور فورن نکل آؤ گے فوراً تم زمین سے نکل آؤ گے وہ ولو... ان سماوات اللہ قانۃ یہ اللہ رب العزت کے لیے کہ سب کچھ اللہ ہی مالک ہیں سب کچھ کے مالک اللہ ہی ہیں جو کچھ اسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے کُل اللہ قانتون ساری کی ساری چیزیں اسی اس کی کتابیں تشریح پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی مخلوق کو پیدا کیا ہے یعنی شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ان سے آگے نسل چلی چلی چلی اور سارے کے سارے انسان ہیں سمید پھر جب سارے مر کھپ جائیں گے اس کے بعد جب کا دن آئے گا اللہ رب سب کے اندر دوبارہ سے ایک لیں گے اور سارے دوبارہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے وہ ہوا آئی یہ جو کہا اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ اللہ رب ربریت کی پہلے پیدا کرنا مشکل تھا اور دوبارہ پیدا ہو نہیں بلکہ یہ جو کہا ہے یہ مخاطبین کی سوچ اور سمجھ کے مطابق کہا ہے اللہ رب ربریت پر سارا آسان ہی آسان ہے وہاں مشکل تو کچھ ہے ہی نہیں ہے یہ مخاتبین کے اعتبار سے کہ جیسے تم سمجھتے ہو کہ ایک چیز کو اگر پہلی بار پیدا کیا جائے تو وہ مشکل دوبارہ اگر اسے پیدا کیا جائے تو وہ آسان ہوتا ہے تو تم پھر کیوں کر منکر ہو اس بات کے کہ دوبارہ ہم پیدا نہیں ہوں گے یہ تم اس بات کے کیوں منکر ہو تم اس بات کے انکار مت کرو وہ تو دوبارہ پیدا کرنا تو بالکل ہی آسان ہے پہلے سے کیونکہ بالکل پڑا ہوا ہے بلحل مسلح دیکھیے مسل کہتے ہیں مسل سے ہے ایک نذیر ہوتا ہے ایک مثل ہوتا ہے مثل کا مطلب ایک دوسرے کے مشابے تمام چیزوں کے اندر ایک دوسرے کے مشابے ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. مثل کے اندر بلکہ ایک چیز بھی آتی ہے تو اس کو مثال کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے مثل کہا جا سکتا ہے اس کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی ایسی ذات ہے کہ اس کے لیے کوئی مثال نہیں ہے اور نہیں کوئی ایسا کچھ ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی مثال ہو لہٰذا المسل کا معنی تمام مفسرین نے جو کیا ہے وہ شان سے کیا ہے ہم بھی اس کا ترجمہ شان سے رہیں گے المسل کا معنی ہوگا اس کی شان العزت کی شان بلند ہے پھر سما میں بھی اور زمین میں بھی وہ اللہ عزیز الحکیم وہ زبردست اور حکمت والے ہیں جی دوبارس اگر کسی کو کسی کا ترجمہ نہ آ رہا ہو آیت نمبر جی اگر کسی کو کسی کا ترجمہ میں دوبارہ ترجمہ بھی میں کرنے لگا ہوں اگر کسی کو کوئی واضح طور پر نہیں ہے کوئی آئے تو لکھ دیں جی تو دیکھ لیں ایک بار تھا ترجمہ امین آیا کہ انخلا اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ انخلا قم تو کیا مٹی سے تم میدان تم بشر پھر تم انسان بن کر پھر دیکھتے ہی دیکھتے تم انسان بن کر زمین میں پھیلے ہوئے ہو امین آیا تی خلا قل اس کی نشانی حیات نشانیوں میں سے یہ پیدا کیا تمہارے لیے تاکہ تم سکون حاصل کرو انحمد رحمہ اور پیدا کیا تمہارے بیچ موت موتاح محبت اور رحمت کے جذبات کو پیدا کیا تمہارے درمیان محبت رحمتن رحم آیات قومی نشانیاں ایسے قوم کے جو خاطی اللہ رب ال کی آیات قدرت کی نشانیوں میں سے یہ کہ اسمان اور زمین کا پیدا کرنا ہے وختلاف اور حکومت تمہاری زبانوں کا اختلاف مختلف ہونا اور رنگوں کا مختلف ہونا فیض نشانی اور اللہ رب العجت کی قدرت کی نشانی میں سے تمہارا رات اور دن کے کچھ حصہ میں سونا ہے نین کرنا ہے مِنْ اور دل اور رات کے کچھ حصہ میں اللہ رب العجیت کے فضل میں سے تلاش کرنا یا اللہ رضل کو تلاش کرنا کیا ہے معاش ان نفیزا نکل <سؤال> آیا میں جو سننے والی ہو امن آیا اس کی نشانیوں میں سے البرقہ بجلی خوف جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے خوف ڈر بھی لگتا ہے وہ تماہن اور امید تمام امید لالچ کے معنیٰ میں ہوتا ہے خوف ڈر ہی ہے اور اللہ رسد نازل کرتے ہیں آسمان سے بادلوں کو یا پانی کو اور زمین کو اس کے ذریعے سے آباد کرتے ہیں اس کے بنجر بن جانے کے بعد اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے اسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں اسی کے حکم سے کھڑے ہیں اسی کے حکم سے چل رہے ہیں تماد ادام تم تخرجون پھر جب اللہ رب العزت پکاریں گے ایک پکار تم زمین سے فورن نکل آؤ گے وَا وَا دعاكم جب اللہ گے ایک پکار من الارض اذا تم تخرجون تو تم زمین سے فوراً نکل آو من اسی کے لیے ای ای اسی کی ملکیت میں جو کچھ اور جو کچھ زمین میں کل اللہ ان ساری کتابیں تمہارا تابع ہونا وہ خلف عید وہی اللہ کی ذات ہے جس جو مخلوقان بھی پیدا فرماتے ہیں ثم دوبارہ جو پیدا فرمائیں گے ان کا دوبارہ پیدا فرمانا پہلے پیدا فرمانے سے آسان کے, کے اللہ رب العزق کے لیے پہلے پیدا کرنا بھی آسان تھا بعد میں پیدا کرنا بھی آسان ہے اسی کے لیے المسل بلند شان اعلیٰ بلند اعلیٰ بلند اور مثل کا معنی کریں گے شام سے بلندات وہ زبردست اور حکمت والے ہیں و اللہ رب اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر العین الحمد اللہ رب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا